السلام علیکم پچھلے لیکچر میں ہم نے اسٹرانگ کمپونیٹس کے بارے میں کاروائی شروع کی تھی ڈیفٹ فار سرچ ٹیکنیک کے حوالے سے وہاں پہ پرابلم یہ تھی کہ ہمارے پاس ایک ڈائگراف ہے جس میں سائیکلس ہو سکتے ہیں اس میں ہم اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپونٹس جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے جو طریقہ کار ہم نے ڈھونڈا وہ یہ تھا کہ فرض کریں ہمیں کمپونیٹس پہلے سے ہی پتا ہیں کمپونٹ ڈیگ کا ہم ریورس ٹاپولوجیکل شارٹ آرڈر ڈھونڈتے ہیں اور پھر اس ریورس آرڈر میں جو نوٹس ہمیں ملتے ہیں اس ترتیب سے ہم ڈی ایف ایس کو چلائیں گے لیکن جو بات بنی وہ یہ تھی کہ یہ جواب جو ہے یہی ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ الگریدم جو فی الحال ہم نے بنایا ہے اس میں پہلی شرط ہم قائم کر رہے ہیں کہ اس ایلگریدم کو چلانے کے لیے مجھے کمپوننٹ ڈیک دو خیر اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سوال کا جواب مجھے پہلے دے دو اور اس سے پھر میں کوئی اور کاروائی کروں تو آئیے آج اب ہم وہ ایلگردم ایکچولی دیکھتے ہیں جس کی بنا پہ اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ کسی طرح کمپوننٹ ڈیک ڈھونڈے بغیر ہم وہ ریورس ٹاپولوجیکل آرڈر جو ہے وہ ڈھونڈ پائیں کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ڈی ایف ایس کو ایک خاص طریقے سے چلانا تھا یعنی کہ وہ جو ریکرسو کالز ہیں ان کو خاص خاص نوڈ سے اور خاص ترتیب سے ان نوٹس کو چن کے چلانا تھا جس کی بنا پہ ہمارے پاس جو ڈی ایف ایس فوریسٹ بنے گا اس میں ہر ٹری جو ہے وہ ایک کمپوننٹ ہوگا سٹرونگلی کنیکٹڈ کمپوننٹ ہوگا اور جتنے ٹریز ہمیں ملیں گے اس ڈائگراف میں اتنے ہی اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس ہیں یہ الگریدم کتاب میں موجود ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس پہ نظر دوڑائی ہوگی البتہ آج ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے تفصیل اس طرح کہ یہ الگریدم کام کیسے کرتا ہے البتہ اس کا جو رگرس پروف ہے وہ خاصا لمبا ہے تو وہ ہم یہاں پہ کور نہیں کریں گے وہاں پہ میں یہی کہوں گا کہ ایک دفعہ آپ کو اس ایلگردم کی مکمل طور پہ سمجھ آ جائے تو آپ اس کا جو پروف ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے اور ایسے یہ صحیح کیوں ہے وہ آپ کتاب میں دیکھ لیجئے گا یا جو اور سورسز اویلیبل ہیں اس میں آپ دیکھیے گا تو آئیے آج ہم اس ایلگردم کو آپ ڈسکس کرتے ہیں کہ ایونچولی ہمیں کمپوننٹس کیسے ملیں گے We will discuss the algorithm. The complete proof is in CLR. Ye CLR وہ 3 authors ہیں اس کتاب کے جو کہ ہم اس text کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. تو algorithm کچھ یوں ہے. Define G of T to be the diagraph with the same vertex set as G but in which all edges have been reversed in direction and given an adjacency list for G پوسبل ٹو کمپیوٹ جی ٹی انٹا وی پلس ای ٹائم ایل گردم کا جو پہلا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس گراف ہے اس کا ایک اور گراف بنائیں جس میں ہر ایچ جو ہے اس کو ریورس کرتے یعنی کہ اگر اے سے بی ایچ تھا تو اس کو اب بی سے ایک بنا دیں سمپلی اس کی ڈائریکشن چینج کر دیں کوئی ایج جو ہے یہ ڈائریکٹ گراف ہے تو ہر edge جو ہے اس کی ایک ڈائریکشن ہے اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ سمپلی تبدیل کر کے اس کو ریورس کر دیں نوٹیشن کے حساب سے اس کو ہم g آف t کہیں گے یہ ٹی اصل میں ٹرانسپوز ہے ایک لحاظ سے اگر آپ ایک گراف کو ایڈجیسنسی میٹرکس کے طور پہ ریپرزینٹ کریں تو اس میٹرکس کا آپ ٹرانسپوز لے سکتے ہیں جس میں ایک کالم جو ہے وہ رو بن جاتی ہے اور دوسرا کالم دوسری رو بن جاتی ہے یہ آپ نے لین چپرا میں یا ایسے کورس میں جہاں پہ آپ نے میٹریسیز پڑھے ہیں وہاں پہ یہ ضرور دیکھا ہوگا یہاں پہ جو دوسری بات میں نے کہی تھی کہ اگر آپ کے پاس جی جو ہے وہ ایڈجس لسٹ کی فارم میں ہے تو اس کا ٹرانسپوز یا اس کا جو یہ ایسا جی آف ٹی گراف ڈھونڈنا جس میں ایجز جو ہیں وہ ریورس کر دیے جائیں یہ کوئی لمبی کاروائی نہیں کوئی مشکل کام نہیں بلکہ سیٹا وی پلس ای جو ہے اس ٹائم میں یہ آپ کمپیوٹ کر سکتے ہیں یہ کیسے ہوگا یہ میرا آپ کے لیے ایک سوال ہے کہ آپ یہ میتھڈ ڈھونڈیں کہ اگر آپ کے پاس ایڈجسٹنسی لسٹ ہے تو اور وہ ڈائریکٹڈ گراف کی ہے تو اگر میں چاہوں کہ تمام ایجز جو ہیں وہ ریورس کر دیے جائیں تو یہ ریورس کر کے جو گراف بنے گا اس کی جو ایڈجسٹنسی لسٹ ہے وہ کیا ہوگی یہ اس ایلگردم کا پہلا اسٹیپ ہے آگے یہاں پہ اب میں نے یہ جو ڈائگریف ہمارا ہے اس میں سمپلی میں نے ایجز کو ریورس کر کے اب آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس میں دیکھیے جو اے بی سی نوٹس تھے،, تھے ان میں پہلے اے سے سی تو نہیں تھا بلکہ الٹ تھا یہاں پہ اب میں نے اس چیز کو اس طرح دکھایا ہے کہ اب بی سے A ہے اور اے سے سی ہے اور سی سے بی ہے اسی طرح اگر آپ یہ دیکھیں کہ کمپوننٹس کے حساب سے اے بی سی جو تھا ادھر سے ہم ایف جی ایچ آئی میں تو آ سکتے تھے لیکن یہاں سے ہم واپس نہیں جا سکتے البتہ اب دیکھیے چونکہ میں نے ایجز کو ریورس کر دیا ہے تو جو بی ایف یا اے سے جی جو پہلے ایجز تھے وہ اب ریورس ہو گئے ہیں تو اب دیکھیے ایف جی جو کمپونٹ ہے اس سے میں ABC کے جانے آ سکتا ہوں لیکن اگر میں ABC والے کمپوننٹ میں یا ان تین ورڈ میں کہیں پہ آ جاؤں تو وہاں سے اب میں واپس نہیں جا سکتا کیا آپ اس کو دیکھ کے کچھ پہچان رہے ہیں کہ یہ ریورس یا GT کمپیوٹ کرنے کی کیا وجہ ہے کہ ہم کسی طرح جو کاروائی DFS میں اگر ہم A سے شروع کرتے ہیں جس کی بنا پہ ہم پورے گراف کو وزٹ کر لیتے تھے اس کا میں ایک لحاظ سے سدے باب کر رہا ہوں کہ میں ادھر سے شروع نہیں کروں گا خیر یہ سمپلی جی آف ٹی ہے اب ابزرو دٹ اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس آر ناٹ افیکٹڈ بائی ریورسل آف آل ایجز ایف یو اینڈ وی آر میوچلی ریچبل ان جی دین دس از سرٹنلی ٹرو فار آل دیٹ یہ بھی آپ چیز نوٹ کیجئے کہ اگر میں ایک گراف کو ایک گراف کو لوں اور اس میں ایجز کو ریورس کر دوں تو ایکچولی اس میں جو اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس ہیں وہ چینج نہیں ہوتے کیونکہ جو بات میں نے ابھی یہاں پہ دکھائی تھی آپ کو کہ پہلے اگر یو سے وی آپ جا سکتے تھے اور وی سے واپس یو آ سکتے تھے ایج so ریورس کرنے سے یہ اکیولنس ریلیشن ایکچولی چینج نہیں ہوگی سمپلی یہ کہ راستہ ذرا سا بدل جائے گا یو سے وی جانے کا رستہ کچھ اور ہو جائے گا اور وی سے یو آنے کا راستہ کچھ اور ہو جائے گا لیکن دونوں میں ریچبلٹی رہے گی نتیجاتن کہ جی ٹی بنانے سے جو اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپونیٹس ہیں جی کے وہ چینج نہیں ہو رہے اور اگر ہم کسی طرح جی آف ٹی سے اسٹرانگلی کمپونیٹس ڈھونڈ لیں تو یقیناً یہ وہی ہوں گے جو کہ جی میں ہیں اب ہمارے پاس جی بھی ہے جی اور ٹی بھی ہے ان دونوں کو لے کے اب ہم مکمل الگریدم بنا لیتے ہیں جس سے پھر ہمیں وہ فائنل ریزلٹ جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا تو وہ دیکھ لیجئے اسٹرانگ کمپوننٹس جی یہاں پہ میں نے یہ الگردم لکھا ہے اس میں ایکچولی پانچ سٹیپس ہیں جن کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ بالکل ظاہر ہے اس ایگردم کو میں جی جو گراف ہے وہ فرض کریں ایز این سی لسٹ دیتا ہوں سب سے پہلے کام میں یہ کرتا ہوں کہ میں ڈی ایف ایس جی جی پہ جی ٹی پہ نہیں جی پہ چلاتا ہوں اور یہاں پہ میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی خاص ورٹکس جو ہے اس سے شروع کرو یہ سمپل وہی DFS ایف ایس ہے جو کہ جی کے ورٹیسیز کو لے کے جو بھی ڈی ایف ایس بنتا ہے چاہے وہ سنگل ٹری بنے چاہے وہ فوریسٹ بنے جیسے بھی کاروائی ہے اس کو وہ چلاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ جو ٹائم سٹیمپنگ ہے وہ بھی کرتا ہے یعنی وہ جو ڈی یو اور ایف یو کی ویلیوز ہیں جو کہ میں نے مثال میں آپ کو دکھائی تھی ان کو وہ کمپیوٹ کرتا ہے اور یہاں پہ میں نے یہ لکھا ہے کہ ان میں سے ہمیں صرف اصل میں ایف اف یو کی ویلیوز جو ہیں وہ درکار ہوں گی جب یہ سٹیپ ختم ہوا اور یہ یقیناً ہم کر چکے ہیں پہلے دوسرا سٹیپ جو ہے یہاں پہ اب میں جی کا جی ٹی گراف جو ہے یعنی کہ ٹرانسپوز جو ہے یا ریورس گراف جو ہے اس کو میں کمپیوٹ کرتا ہوں اس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ ایڈیسنسی لسٹ اگر آپ کے پاس ہو تو سیٹا وی پلس ای ٹائم میں آپ یہ کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ سٹیپ بھی جو ہے کوئی اتنا کمپلیکس نہیں اور یقیناً کاروائی کے لحاظ سے یا ایم یا پروگرام کے حوالے سے بھی یہ مشکل نہیں تیسرا اسٹیپ اب یہ ہے کہ آپ جو جی اف ٹی کے ورڈسیز ہیں ان کو ڈیکریزنگ آرڈر میں سارٹ کریں f اف یو یاد ہے ہم نے ٹاپولوجیکل سارٹ میں ایگزیکٹلی exactly یہی کیا تھا کہ ہم نے ایک گراف پہ ڈی ایف ایس چلایا تھا اس سے ہمیں جو ایف اف یوز ملے تھے ان کو ہم نے ڈی سینڈنگ میں سارٹ کیا تھا اور یہاں پہ میں نے کہا تھا کہ آپ این لوگ اینگریدم استعمال بے شک نہ کریں کاؤنٹنگ سارٹ استعمال کر لیں یا کوئی اور لینیئر جو ہے اس کو استعمال کریں وہ آرڈر وی ایلگردم پہ بن جائے گا بجائے یہ کہ آرڈر v لاگ وی ایلگردم بنے تو اصل میں یہ تیسرا اسٹیپ جو ہے یہ اصل میں وہ ٹاپولوجیکل سارٹ والی بات ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں اب چوتھا اسٹیپ یہ ہے ڈی ایف ایس اب چلائیں جی ٹی پے یوزنگ دس آڈر یعنی کہ جب آپ جی آف ٹی کے ویز کو ٹاپولوجیکل شارٹ آڈر میں رکھ لیں تو اب ڈی ایف ایس جو ہے اس میں وہ جو فور لوپ ہے وہ ایسے ہی نہ چلا دیں کہ کوئی وی لے لو نہیں اس میں جو ورٹیکس کی جو اسٹارٹنگ ورٹیکس کی جو تلاش ہے یا جو چوائس ہے وہ آپ ان وٹ میں سے لیں گے جو کہ سٹیپ نمبر تھری پہ میں نے سورڈ کیے ہیں ڈسینڈنگ آرڈر میں بائی ایف اف یو اور نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر یہ ڈی ایف ایس آپ چلاتے ہیں جی ٹی پہ یوزنگ دا سورڈ آرڈر تو ایچ ڈی ایف ایس ٹری از اے اسٹرانگ کمپوننٹ اور اس کے ٹائمنگ کے حوالے سے یہیں دیکھ لیجئے کہ پہلا اسٹیپ جو ہے ڈی ایف ایس وہ ہمیں پتا ہے کہ سیٹا وی پلس میں اگر آپ استعمال کریں تو میں ہو جائے گا پھر ڈی ایف ایس آیا اور جی ٹی میں اتنے ہی ایجز ہی ہیں یہاں پہ بھی تھے فائنلی پھر جو ڈی ایف ایس ٹریز ہیں وہ تو سمپلی میں نے آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں تو یقیناً یہاں پہ اتنا ٹائم درکار نہیں جس کی بنا اب یہ ایلگردم جو ہے یہ ٹوٹل تھے پلس میں اپنی کاروائی مکمل کر لے گا یہ جو ایلگردم ہے اس کے پیچھے اصل میں ریزننگ ہے وہ ریزننگ میں نے آپ کو انفارملی بتائی ہے کہ وہ بتانے کی طریقہ یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس وہ کمپوننٹ ڈیک پہلے سے موجود ہو تو اس کا ریورس ٹاپولوجیکل سارٹ کریں اور اس کے نتیجے میں پھر جو آڈر آپ کے پاس آئے اس کو لے کے آپ ڈی ایف ایس چلائیں اس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ ایسا تو ہم نہیں کر سکتے کہ مجھے جواب پہلے دو اور اس کو لے کے میں آگے چلوں گا یہ الردم جو ہے اصل میں اندرونی طور پہ یہی کام کر رہا ہے اس کا پروف جو ہے اس کے لیے میں نے یہ ارض کیا تھا کہ ہم یہاں پہ پروف اس کا کور نہیں کریں گے یہ پروف جو ہے یہ کتاب میں موجود ہے میری تجویز کے آپ اس کو ایک نظر ضرور دیکھیے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اگر اس کی اور مثالیں آپ کو کسی اور کتاب میں یا انٹرنیٹ پہ ملیں تو اس کو بھی ضرور دیکھیں یہ ایلو خاصا سمپل ہے اس میں کوئی خاص سٹیپس انوالو نہیں اور بلکہ سٹیپس جو ہیں وہ ہم کور کر چکے ہیں ڈی ایف ایس ہے دو جو نئی باتیں ہیں اس میں ایک وہ جی ایف ٹی کی کمپیٹیشن ہے جس کے بارے میں میں نے کہا کہ وہ بھی آسان ہے اور دوسرا وہ جو ٹاپولوجیکل سارٹ کا ایک سٹیپ ہے کہ ہم ورڈیز کو ایف آف یو ڈیکریزنگ آرڈر میں کمپیوٹ کرتے ہیں تو آئیے اب یہ الگریدم جو ہے ہم ہماری جو اگزامپل ابھی تک چلتی آ رہی ہے اس پہ چلا کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے اب ہمیں وہ نتیجہ جو ہمیں شروع میں معلوم تھا اور بلکہ میں نے کہا تھا کہ وہ مجھے پہلے بتاؤ تو پھر میں کمپوننٹس کو ڈھونڈ لوں گا آئیے اب اس مثال کو دیکھتے ہیں یہاں پہ اب میں نے جی اف ٹی کے اوپر ڈی ایف ایس چلایا ہے اور وہ یوں کہ میں نے سمپلی اے کو چنا اب چونکہ اس میں ڈی ایف ایس جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا تو یہ والا ٹری جو ہے ویسے کا ویسا ہی بنے گا جو کہ میں نے پہلے بنایا تھا میں نے اب یہاں پہ فارسٹ نہیں شو کیا میں فارسٹ بھی بنا سکتا تھا لیکن سمپلی یہ کہ ایک سنگل ٹری ہے اور یہ دائروں کو ابھی آپ بے شک اگنور کر دیں یہ بعد میں ہم دیکھیں گے البتہ جو کاروائی اب میں نے کرنی ہے کہ ہر ورٹیکس کو جو میں نے ایف اف یو ٹائمز دیے ہیں جس طرح اے کو 18 بی کو 13 سی کو 4 ایف کو 12 جی کو 11 اور یو ان کو میں نے اب سارٹ کیا ہے ریورس آڈر میں یا ڈی سینڈنگ آرڈر میں ایف اف یو کی بنا پہ اور وہ یہ بنتی ہے یعنی A جو ہے اس کا ایف آف یو ٹائم ایٹین سب سے زیادہ ہے اور پھر ڈی ہے اس کے بعد ای e پھر بی ایف اور یو دیکھیے سی جو ہے وہ سب سے آخر میں آئے گا چونکہ اس کا ٹائم جو ہے وہ سب سے چھوٹا ہے یہاں پہ ایک چیز نوٹ کیجئے کہ اگر میں ہر کمپونیٹ کو لوں یہ میں یہ یہاں پہ اس طرح کہہ رہا ہوں کہ جیسے مجھے پتا ہے لیکن فرش کریں آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کمپونیٹ ہے یہ موجود ہیں یہ آپ کو پتا ہے تو اگر ان کو آپ لیں اور ہر کمپوننٹ میں جو میکسیمم ٹائم ہے f اف یو اس کو لیں یہ نہیں کہ ساروں کو نہیں ہر کمپوننٹ میں جو میکسیمم ٹائم ہے اس کو لیں ہے تو یہ ایک سنگل ٹری لیکن اب ان دائروں میں آ جائیں اس دائرے کو اگر لیں تو اس میں میکسیمم ٹائم ہے ایٹین اس کو لیں تو اس میں میکسم ٹائم ہے 9, 10, 11, 12 جو ایف کا ہے اس کو لیں تو اس میں میکسم ٹائم اور 17 میں سے 17 ہے اب اگر ان کو اگر میکسم ٹائم کو آپ ریورس آرڈر میں یا ڈسینڈنگ آرڈر میں آپ کریں تو وہ بنتے ہیں 18, 17, 17 اور 12 ایک لحاظ سے کمپوننٹس اگر آپ کو معلوم ہوں تو اس پہ اگر آپ ڈی ایف ایس چلائیں جیسے بھی جس مرضی وڈک سے آپ شروع کریں تو یہ ایک پراپرٹی ہوگی کہ ہر کمپوننٹ کا جو میکسیمم ایف یو ہے اس کو جب آپ ڈیسینڈنگ آرڈر میں لائیں گے تو وہ ایکچولی ایک ٹاپولوجیکل ایک آرڈر ہوگا اصل میں یہ بات جو ہے یہی اس کا ایک لحاظ سے پروف ہے کہ ہم جی ٹی پہ یہ کاروائی کر کے ایف اف یوز کو لے کے ورٹسیز کو اس طرح ارینج کر دیں گے اب جب یہ ارینجمنٹ بن جائے تو اب ہم دوبارہ ڈی ایف ایس چلائیں گے اور اس دفعہ پھر ہم اس آڈر میں ان کو چنے گے اور ڈی ایف ایس جو ہے وہ جی ٹی پہ چلے گا وہ ایسے یہاں پہ اب میں نے جی ٹی جو ہے دوبارہ آپ کو دکھایا ہے اس میں دیکھیے کہ کس طرح f سے اب b کی جانب g سے a کی جانب اور d سے a کی جانب ایجز ہیں کیونکہ g میں اوریجنلی یہ اس طرف جا رہے تھے میں نے ان کو بھی ریورس کیا اور بکیا جتنے ایجز ہیں ان کو بھی ریورس کر دیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ a سے c, c سے b اور a سے سائیکل جو ہے یہ موجود ہے پہلے وہ اس ڈائریکشن میں جا رہا تھا اب وہ اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے ڈی ایف ایس میں نے جی پہ چلایا ہے یہ وہ اسٹیپ پہلا اس کے بعد میں نے جی ٹی کمپیوٹ کیا وہ میں نے آپ کو دکھایا اس کے بعد جو ڈی ایف ایس میرے پاس آیا تھا جی کا اس میں میں نے ورڈ جو ہیں ان کو ری آڈر کر دیا ہے ایف ایف یو کی بنا پہ اب یہ جو آڈر ہے اس کو اب میں دوبارہ ڈی ایف ایس میں شامل کروں گا اور اس کے لیے اب میں ڈی ایف ایس جی ٹی پہ چلاؤں گا تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں جی ٹی یہ ہوا البتہ یہ اب ورٹسیز جو ہیں یہ ڈی سینڈنگ آرڈر آف ایف اف یو میں ہیں کیونکہ جب میں نے ابھی اس سے پہلے آپ کو ڈی ایف ایس ٹری دکھایا تھا اس میں ایک کی ایف ویلو ایف اف یو ویلیو سب سے زیادہ تھی پھر ڈی اینڈ سو آن اور آخر میں دیکھیے سی ہے اب ڈی ایف ایس میں جو ایک آؤٹر فور لوپ ہے آپ کو یاد ہوگا اس میں فور وی ان کیپٹل وی ہم وہ لوپ چلاتے ہیں یعنی کہ کسی بھی گراف کے ورٹسیز جو ہیں ان ساروں کو لے کے ہم ان پہ ڈی ایف ایس وزٹ چلاتے ہیں البتہ اس دفعہ ہم فور لوپ جو ہے اس کو ورٹسیز اس آڈر میں دیں گے یعنی کہ وہ سب سے پہلے اے کو چنے گا اے کو چننے پہ ڈی ایف ایس وزٹ کال ہوتی ہے جو کہ پھر اے سے جتنے ایڈجسٹن ورٹسیز ہیں ان پہ جا کے اور پھر ادھر سے جو اس کو جیسے ملتے ہیں ادھر جاتی ہے یعنی کہ ایک ورٹیکس سے کاروائی شروع کرنے پہ ہم ایک ٹری بنائیں گے اب ذہن نشین یہ بات رہے کہ ہم جی ٹی پہ ڈی ایف ایس چلا رہے ہیں اور ورٹسیز کو ایک خاص آڈر میں چن رہے ہیں یہاں پہ جب میں نے اے کو سب سے پہلے چنا تو دیکھیے کیا ہوگا اے سے میں سی پہ جاؤں گا سی سے میں بی پہ آؤں گا اور بی سے میں واپس اے پہ آؤں گا البتہ ان تینوں نوٹس کو دیکھیے کہ یہاں سے کوئی اور ایج جو ہے اب مجھے نہ اس جانب لا رہا ہے اور نہ ہی ڈی اور ای کی جانب لا رہا ہے اور چونکہ میں نے کاروائی اے سے شروع کی ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ادھر پہنچوں اب دیکھیے کہ یہی چیز تھی جو کہ ہم چاہتے تھے کہ اگر ہم ادھر سے کاروائی شروع کریں تو ہم یہی رہیں کیونکہ یاد ہے پہلے جب ہم نے اے سے کاروائی شروع کی تھی تو اے سے بی بی سے سی اور پھر بی سے ہم ایف کی جانب آ تھے اور اے سے بھی ہم جی کی جانب آگے تھے پھر ڈی کی جانب بھی ہم چلے گئے تھے جس کی بنا پہ پورے کا پورا گراف جو تھا وہ ڈی ایف ایس کے حوالے سے صرف ایک ٹری میں شامل ہو گیا تھا البتہ اس دفعہ میں نے اے سے کاروائی شروع کی جی آف ٹی اور اس کی بنا پہ دیکھیے کہ پہلا جو ٹری بنے گا وہ صرف ان تین کا ہوگا یعنی کہ اے بی اور سی اچھا جب آپ اے بی سی کو ہینڈل کر لیں گے یعنی کہ اے سے سی سی سے بی اور بی سے واپس اے تو یہاں پہ ریکرجن جو ہے یہ ختم ہو جائے گی اب آپ ان تینوں کو لے کے اگر آپ آگے چلیں تو اگلی چوائس جو ہے وہ ڈی ہے اب ڈی میں دیکھیں کیا ہوتا ہے ڈی میں سے آپ ای e پہ جائیں گے اور ای e سے پھر آگے آپ کہیں نہیں جا سکتے دیکھیے ای e سے نہ ادھر آ سکتے ہیں اگر آپ ادھر واپس آئیں گے تو واپس ڈی پہ آ جائیں گے ڈی سے اگر آپ اے پہ جائیں گے یہ والا جو حصہ ہی ہے یہ تو ابھی ہم کور کر چکے ہیں یعنی کہ ادھر بھی جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا نتیجہ تن جب ہم اے کے بعد ڈی سے کاروائی شروع کریں گے تو ہم صرف یہاں پہ رہیں گے جس کی بنا پہ ایک اور چھوٹا سا ٹری بنے گا اور یہ پرائسلی وہ ٹری ہے جو کہ ہم چاہتے ہیں فائنلی جب ہم آگے چلیں گے ای سے کاروائی شروع کریں گے تو وہ ہمیں سیدھی ڈی پہ لے کے جائے گی لیکن اس کو ہم کور کر چکے ہیں اور بس بی سے ہم کاروائی شروع کریں گے تو اے پہ اے سے سی پہ لیکن یہ سارا ہم کور کر چکے ہیں اور بی سے دیکھیے اب ہم F پہ نہیں جا سکتے تو یہ بھی یہیں ختم ہو گئی اب آئے F F پہ کیا ہوگا کہ F سے ہم آئے پہ آئے سے H پہ ادھر سے واپس آئے پھر ہم جی پہ جائیں گے البتہ اگر جی سے ہم اے پہ جائیں یا ای پہ جائیں تو یہ دونوں لنکس جو ہیں یہ ٹری میں شامل نہیں ہوں گے کیونکہ یہ نوڈز جو ہیں یہ ہم پہلے ہی وزٹ کر چکے ہیں یہ نتیجتا کیا ہوگا کہ یہ جو چار نوڈز ہیں ایف سے کاروائی شروع کرنے کی بنا پہ ان کا جو ہے ایک چھوٹا سا ٹری پھر بن جائے گا ایک یہ ٹری بنا ایک یہ ٹری بنا اور ایک یہ ٹری بنا اور اس کے نتیجے میں اب جو فائنل کمپوننٹس بنتے ہیں وہ یہ بنے کہ میں نے ان کی ترتیب ذرا سی بدل دی ہے اصل میں ہم نے اے سے کاروائی شروع کی ہے لیکن اس میں کوئی حرج نہیں کہ اے سے سی سی سے بی یہ ایک کمپوننٹ ہے اور دیکھیے میں نے آپ کو ابھی دکھایا تھا کہ اے سے اگر شروع ہوتے ہیں تو آپ بی پہ جا کے کاروائی ختم کریں گے پھر ڈی اور ای e والا سب ٹری اور فائنلی جو ایف جی اور ایچ آئی کا جو ٹری ہے وہ اب ادھر بنا یہ وہ تین کمپوننٹس ہیں جن کی ہمیں تلاش تھی اب تو ہم اس طرح نہیں یہ تلاش کر پائے کہ بھئی مجھے پہلے کمپوننٹ ڈیک دے دو اس کو لے کے پھر میں ریورس ٹاپولوجیکل آرڈر نکالوں گا اور پھر میں ڈی ایف ایس دوبارہ چلاؤں گا اس دفعہ تمام سٹیپس جو ہیں وہ ہم اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ وہ واقع ہی ایسی کوئی چیز پہ ڈپینڈ نہیں جو کہ ہمیں پہلے سے ملے اس میں سمپلی چینجز یہ تھے کہ ہم نے جی اور جی ٹی جو ہے وہ کمپیوٹ کیا اس کے اندر ہم نے ٹاپولوجیکل سارٹ کو لے آئے میری تجویز ہے کہ آپ بھی ایک گراف کو لے کے ڈائریکٹڈ گراف لے کے جس میں سائیکلز ہیں اس کے اوپر یہ الگردم جو ہے یہ ہاتھ سے چلائیں یہ کافی سمپل سا ہے اس کے اندر کوئی خاص کاروائی درکار نہیں تاکہ آپ کو مہارت حاصل ہو کہ یہ الگریدم کیسے کام کرتا ہے اور ان جنرل میری یہ تجویز رہے گی کہ اکثر الگردمس جو ہیں کیونکہ اسٹیٹمنٹس کے لحاظ سے اتنے زیادہ نہیں ہوتے تو آپ یہ ضرور جو ہیں ہاتھ سے مینولی اس کو چلا کے دیکھیں خاص طور پہ یہ جو گراف الگریدمس ہیں اور ایک لحاظ سے ان ایلگردمس کا جو پروف ہے وہ بھی سامنے نظر آ جاتا ہے اور ٹائم کا بھی آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ ایسے الگریدمس جو ہیں یہ واقعی سیٹا وی پلس ای یا سیٹا وی ٹائم لیتے ہیں میرا خیال ہے کہ ان مثالوں سے اب آپ کو ڈی ایف ایس کی افادیت کا کافی اچھا اندازہ ہو گیا ہوگا یہ ڈی ایف ایس جو ہے یہ کافی اور الگس میں استعمال ہوتا ہے گرافٹ ریورسل جو ہے ہمیں کافی حد تک کرنی پڑتی ہیں مختلف پرابلمس میں البتہ اب ہم ایک نیا ٹاپک شروع کرتے ہیں گرافٹ کے حوالے سے وہ ہے منیمم سپیننگ ٹریز یہ ٹاپک اصل میں آپ پہلے دیکھ چکے ہیں ڈسکریٹ میتھ میں جہاں پہ آپ نے اس کے لیے شاید دو الگردمس بھی کیے تھے کرسکال اور پرمز الگریدم یہاں پہ البتہ ہم نہ صرف ان الگریدمس کو دوبارہ دیکھیں گے اور ان کو ہم سٹڈی بھی کریں گے ٹائمنگ کے حوالے سے بلکہ اس دفعہ ہم اس کا ایک پروف بھی دیکھیں گے کہ یہ الگردم صحیح کام کیوں کرتے ہیں یا یہ کیسے ممکن ہے کہ ان سے جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ کریکٹ ہے یہ بات ہم امپلسٹلی اب کرنا کرتے آ رہے ہیں کہ پہلے تو ہم ایک الگریدم بناتے تھے اور اس کے ہم ٹائمنگ انالیسس کر لیتے تھے البتہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے گریڈی الگردمس کیے تو وہاں پہ ہم پروف کی جانب چلے گئے کہ نہ صرف ہم نے الگردم بنایا اس کے انالسز کیے بلکہ یہ ثابت کیا کہ یہ الگردم جو ہے یہ صحیح کام کرتا ہے اس کی وجہ یہ تھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم کافی پرابلم جو ہیں آپٹمائزیشن کی ڈومین میں جا کے سالو کریں گے جہاں پہ ہم ڈیٹا جس طرح سورٹنگ میں ہوتا ہے کہ سمپلی ری ارینج نہیں کر رہے بلکہ ڈیٹا لے کے اس سے کوئی نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں جو کسی لحاظ سے میکسیمم یا منیمم ہے یعنی کہ اگر پروفٹ ہے تو اس کو میکسیمائز کرتا ہے اگر کاسٹ ہے تو اس کو منیمائز کرتا ہے نیپسیک پروبلم پرسائسلی یہ تھی آپ کے پاس بیگ ہے جس کو آپ نے قیمتی چیزوں سے فل کرنا ہے اور ساتھ آپ کے پاس ایک لمٹ کی جو ویٹ کی ہے ایک لمٹ ہے جس کو آپ ایکسیڈ نہیں کر سکتے یہاں پہ بھی ان گراف ایلگر میں بھی ہم پروف کو شامل کریں گے ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض پروف جو وہ کافی کمپلیکس ہوں گے تو ہم اس کورس میں تو شاید اتنی ڈیپتھ میں نہ جا سکے کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے البتہ آئندہ اس چیز کا آپ لحاظ رکھیے گا کہ الگریدم کے حوالے سے اصل میں ان تین چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے ایک یہ کہ وہ ایلگردم ہے کیا دوسرا اس کی ٹائم اور اسپیس کمپلیکسٹی کیا ہے اور تیسری چیز کہ آپ ثابت کریں کہ یہ الگریدم واقعی صحیح کام کرتا ہے یعنی کہ اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کریکٹ ہے اور یہ کریکٹنیس جو ہے ایک الگردم کی اس کے لیے آپ کو پروفز جو ہے ان کو استعمال کرنا پڑے گا یہ کاروائی جیسے کہ میں نے عرض کی ہم شروع کر چکے ہیں اور یہ کاروائی گراف الگریدمس میں ہم خاص طور پہ زیادہ استعمال کریں گے تو جو پرانے الگریدمس آپ دیکھ چکے ہیں اب ایک لحاظ سے ہم ان کو ایک نئے زاویے سے بھی دیکھیں گے اور دوسرا بھی یہ دیکھیں گے کہ پہلے تو آپ نے کرس یا پرمز الگریدم کو دیکھا کہ وہ کیسے چلتا ہے الگریدمکلی لیکن ہمیں کچھ اور تفصیل اس میں شامل کرنی پڑے گی وہ اس لا پہ کہ اگر اس الگریدم کو میں ایک کمپیوٹر پروگرام کی صورت دینا چاہوں تو پھر اگزیکٹلی exactly یہ کیسے کام کرے گا وہاں پہ میں سٹیپس نہیں چھوڑ سکتا منیمم سپیننگ ٹری کے حوالے سے آئیے پہلے گفتگو ذرا ان کے استعمال کے حوالے سے کرتے ہیں کہ آخر یہ ان کی افادیت کیا ہے یہ کہاں کہاں پہ منیمم سپیننگ ٹریز جو ہیں ان کا ہمیں استعمال کرنا پڑتا ہے یہ پھر وہی کمیونیکیشن نیٹورکس جو ہیں ان میں خاص طور پہ استعمال ہوتے ہیں اور اس کی ایک عمدہ مثال آج کل جو شہروں میں کیبل ٹی وی ہے اس سے ہم لے سکتے ہیں کہ فرض کریں آپ کسی کیبل کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں جو کہ ایک شہر میں کیبل بچھانا چاہتی ہے وہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ کیبل کمپنی جو ہے اس کا ایک ہیڈ آفس ہوگا جہاں پہ وہ سیٹلائٹ سے وہ چینلز جو ہیں وہ ریسیو کرتا ہے اور وہ چینلز پھر اس نے ریٹرانسمٹ کرنی ہوتی ہیں کیبل پہ اور آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ شہر کے مختلف حصوں میں کیبل پہنچائی جائے اور وہاں سے پھر گھر گھر جو ہے وہ کیبل پہنچ جائے اب آپ ایز اے کمپیوٹر سائنٹسٹ فار ایگزامپل کسی کیبل کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور وہ آپ کو ٹاسک یہ دیتی ہے کہ ہم فلانے شہر میں جا رہے ہیں اور اس شہر کا نقشہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس میں سڑکیں ہیں سٹریٹس ہیں گھر ہیں آپ سے پوچھا یہ جاتا ہے یا آپ کو پرابلم یہ اسائن کی جاتی ہے کہ ہیڈ آفیس سے کیبل لے آؤٹ کا ایک پلان بناؤ ایک آرکیٹیکچر بناؤ کہ گھر گھر تک کیبل جو پہنچانی ہے اس میں جو ٹوٹل کیبل لینتھ انوالوڈ ہے وہ منیمم ہو جائے دیکھیے ایونچولی جو کیبل ہے آپ اس کو بچھاتے ہیں اور اس میں آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ اگر آپ نے اس کو زمین میں دبانا ہے تو کس رستے سے لے کے جائیں اور اس میں عموماً ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایک سینٹرل آفس سے ایک گھر تک تو سیدھا نہیں جاتے بلکہ کرتے یہ ہی ہیں کہ شہر کے یا کسی لوکیلٹی کے مختلف حصوں میں ڈسٹریبیوشن پوائنٹس بناتے ہیں وہاں پہ ریپیٹرز لگائے جاتے ہیں تو پہلے آپ مین آفیس سے ان ڈسٹریبیوشن پوائنٹس تک کیبل لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ سگنل کو ذرا ریپیٹ کر کے ری انرجائز کر کے پھر فردر جو ہیں ڈسٹریبیوشن پوائنٹس وہاں پہ لے کے جاتے ہیں اور وہاں سے پھر ایونچلی گھر گھر تک کیبل پہنچائی جاتی ہے اب یہ بات ضرور ہے کہ اس کیبل کی کاسٹ ہے اس میں وہ ٹھیک ہے وہ ڈسٹریبیوشن باکسز کی بھی کاسٹ ہے لیکن فی الحال اس کو نہ آپ شامل کریں آپ سمپلی کیبل کی کاسٹ کو لیں یہاں پہ کیبل کی جو قیمت ہے وہ اس کی لینتھ پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ جتنی زیادہ کیبل آپ استعمال کریں گے اتنی زیادہ وہ کاسٹلی ہوتی جائے گی شہر کا نقشہ آپ کے سامنے ہے اور وہ لوکالٹیز آپ کو بتا دی گئی ہیں اور آپ کو ہیڈ آفس کا بھی پتا ہے اور یہ کہ جو نقشہ ہے اس میں سٹریٹس جو ہیں ان کی لینتھ یا ان کے جو ڈسٹینس ہیں وہ بتائے گئے ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن پوائنٹس ہیں وہ موسٹ لائکلی یہ ہوں گے آپ کی اسائنمنٹ اب یہ ہے کہ کیبل بچھانے کا ایک طریقہ ڈھونڈو اور وہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ٹری بنے گا کیونکہ ہیڈ آف اس مین ڈسٹریبیوشن پوائنٹس اس سے پھر سب ڈسٹریبیوشن پوائنٹس اور ایونچلی گھر گھر تک ایک لحاظ سے یہ ٹری بنے گا یہ ٹری کے اندر جتنے کیبل لینس ایجز ہیں ٹوٹل ایجز سارے ایجز کو ملا کے جو ٹرینتھ بنتی ہے وہ منیمائز ہو یہ پرابلم آپ کیسے حل کریں گے اس کا جواب ایک آسان جواب یہ ہے کہ آپ کا وہ ساری جو لوکیلٹیز میں اسٹریٹس اور ڈسٹریبیوشن پوائنٹس جو ہیں ان میں ڈسٹریبیوشن پوائنٹس جو ہیں ان کو ورٹسیز انڈیکیٹ کریں وہ میجر ڈسٹریبیوشن پوائنٹس بھی ہو سکے ہیں وہ چھوٹے ڈسٹریبیوشن پوائنٹس بھی ہیں اس کے بعد جتنی اسٹریٹس ہیں جدھر آپ کیبل بچھا سکتے ہیں وہ آپ کے ایجز بنیں گے اور انیشلی آپ کے پاس ملٹیپل چوائسز ہوں گی ایک ڈسٹریبیوشن پوائنٹ سے کسی اور ڈسٹریبیوشن پوائنٹ تک جانے کی وہ ساری آپ آئیڈینٹیفائی کریں یعنی کہ وہ اسٹریٹس کو شامل کریں یہ اب آپ کے ایجز بنیں گے نتیجہ تن آپ کے پاس ایک پورا گراف بن جائے گا جس میں ڈسٹریبیوشن پوائنٹس جو ہیں وہ ورٹیسیز ہیں اور ایجز جو ہیں وہ اسٹریٹس ہیں جو کہ پاسبل ٹس ہیں جہاں پہ کیبل بچھائی جا سکتی ہے اب آپ یہ کریں کہ اس گراف کو لے کے جو آپ کا سنٹرل آفس ہے اس کو ایک لحاظ سے روٹ لے کے آپ منیمم اسپینگ ٹری ڈھونڈیں یہاں پہ یاد رہے کہ اب جو گراف ہے اس میں جس پہ اب ویٹس آگے ہیں اور یہ ویٹس جو ہیں یہ وہ اسٹریٹ کے ڈسٹنسز ہیں جو کہ آپ کو اگر کھودنا پڑے تو دیکھنا پڑے گا کہ کھدائی جو ہے کتنی کرنی پڑے گی پلس یہ کہ وہاں پہ کیبل کی لینتھ جو ہے وہ کتنی ہوگی اس سے جو منیمم ٹری آپ کو ملے گا یا جو ٹری ملے گا اگر وہ منیمم ہو اور وہ اسپیننگ ٹری اس لیے کہ وہ تمام ڈسٹریبیوشن پوائنٹس جس کے اینڈ پوائنٹس یا لیف جو پوائنٹس ہیں وہ گھر ہیں تو وہ اگر منیمائز ہو جائے یعنی کہ آپ کو ایک منیمم اسپیننگ ٹری مل جائے تو اس میں جو ٹوٹل کیبل لینتھ ہے وہ کم سے کم نکلے گی اور یہ جواب اگر آپ حاصل کر سکتے ہیں تو آپ کیبل کمپنی کو کہیے کہ یہ ترتیب ہے جس میں آپ کیبل کو بچھائیں اور اس کی بنا پر جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ کم ہو جائے گی میں ایسی آپ کو کئی اور مثالیں دے سکتا ہوں جس میں یہ منیمم سپیننگ ٹری جو ہے یا اسپیننگ ٹریز اصل میں استعمال ہوتے ہیں کمپیوٹر نیٹورکس میں بھی استعمال ہوتے ہیں لوکل ایریا نیٹورکس جہاں پہ برجز استعمال ہوں یہ آپ نیٹ ورکنگ میں پڑھیں گے کہ اگر آپ کے پاس برجز ہوں تو وہاں پہ آپ کو سپیننگ ٹریز ڈھونڈنے پڑتے ہیں البتہ یہاں پہ ہم سمپلی سپیننگ ٹریز نہیں ڈھونڈ رہے ہم منیمم اسپیننگ ٹریز ڈھونڈ رہے ہیں یہ بھی میں کہتا چلوں کہ جب ہم نے بریڈ فرسٹ سرچ کی تھی اور ڈیپ فرسٹ سرچ دونوں کی تھی تو اس میں بھی ہم نے منیمم ٹریز بنائے تھے البتہ وہاں پہ یاد رہے منیمائز جو چیز ہم نے کی تھی وہ نمبر آف ایجز ان یاد ہے وہاں پہ گراف کے اوپر ایجز میں ویٹس نہیں تھے یہاں پہ اب گراف میں ویٹس آ ہیں جس کی بنا پہ جو ٹری ہم ڈھونڈ رہے ہیں اس کی جو ٹوٹل کاسٹ کہہ لیں یا سم آف ویٹس جو ہے وہ ہم منیمائز کر رہے ہیں تو آئیے اب ہم اس Domain, یہ الگ منیمم اسپینگ tree ہے اس میں چلتے ہیں ایونچولی اس میں ہم دو ایلگریدمس دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم کافی کاروائی کریں گے جو کہ ثابت کریں گی کہ یہ ایلگردمس کروسکال اور کاروائی جو, جو طریقہ کار استعمال کرتے ہیں یہ یقیناً کریکٹ بھی ہے اور آپ کو منیمم اسپینگ ٹری جو ہے وہ دیتا ہے کامن پرابلمکیشن نیٹورک اینڈ سرکٹ ڈیزائن از دیٹ آف کنیکٹنگ نوڈس بائی اے نیٹورک آف ٹوٹل length دا لینتھ از of لینتھ آف دا example وائر کنسیڈر in a فار کیبل ٹی وی یہ مثال تو میں نے تفصیل سے بتائی لیکن جو شروع والی بات کہ اس میں جو سرکٹ ڈیزائن ہے اس میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ آپ نے جو circuit کے elements ہیں ان کو آپس میں فار ایگزامپل وائر سے یا کنڈکٹر سے جوڑنا ہے اور وہاں پہ بھی آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو ٹوٹل لینتھ ہے وہ مینیمائز ہو جائے کیونکہ یاد رہے اس میں سے الیکٹریسٹی یا الیکٹرانس نے گزرنا ہے اور اگر لینتھ چھوٹی ہوگی تو اس کو ٹائم کم لگے گا یہ آپ کمپیوٹر آرکیٹیکچر میں دیکھیں گے کہ وہاں پہ کوشش ہوتی ہے کہ جو لینتھ آف وائرس ہے وہ کم سے کم ہو تاکہ سگنل جو ہے وہ جلدی سے جلدی ٹریول کرے اب جو پرابلم ایکچولی ہم سالو کر رہے ہیں the کمپیٹیشنل problem وہ یوں ہے کہ دا کمپٹیشن پرابلم از کال دا منیمم اسپینگ تھری پرابلم فارملی وی آر گیون اے کنیکٹ انڈائیکٹیڈ گراف جی وی کاما ایچ ایچ یو کاما وی ہیز این میر ویسٹ اور کاسٹ یہ وہ تبدیلی ہے جو کہ اب ہم گراف میں کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس فرض کریں یہ ایک انڈوریکٹ گراف ہے ڈائریکٹڈ گراف پہ بھی ہم یہ کاروائی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ ڈسکشن جو ہے وہ انڈائریکٹڈ گراف پہ ہوگی اس گراف میں اب ورٹسیز پہلے کی طرح اور ایجز موجود ہیں البتہ ہر ایج کے ساتھ میں اب ایک نومیرک value ایسوسیٹ کروں گا یہ نومیرک ویلو ضروری نہیں کہ انٹیجر ہو یہ فلوٹنگ پوائنٹ نمبر بھی ہو سکتی ہے اور نگیٹو بھی ہو سکتی ہے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے یہ نمیرک ویلیو کیا ہے یہ اس پرابلم پہ ڈپینڈ کرے گی جیسے کہ میں نے مثال دی یہ کیبل لینتھ ہو سکتی ہے یہ کاسٹ ہو سکتی ہے یہ ڈسٹنس ہو سکتا ہے یہ بینڈ بٹ ہو سکتی ہے اگر کمپیوٹر نیٹورکس میں آپ چلے جائیں یہ فلائنگ ٹائم ہو سکتا ہے اگر آپ ایئر لائن ٹریول کا گراف جو ہے اس کو آپ دیکھیں خیر ایجز کے ساتھ ایک نمیرک ویلیو ہے اب یہاں پہ میرا سوال ہے اگر میں آپ کو ایسا گراف دوں تو اس کو آپ کیسے ریپرزینٹ کریں گے ہمارے پاس دو طریقے ہیں ایک میٹرکس اور اور یہ بات اصل میں, میں شروع میں کر چکا ہوں جب میں نے ان دو ریپرزینٹیشن کی بات کی تھی کہ اگر آپ کے پاس ایجز کے ساتھ ویٹس ہیں تو پھر آپ ان دونوں ریپرزنٹیشن میں کیا ماڈیفکیشن کریں جس سے یہ ویٹڈ گراف جو ہے یہ بھی آپ اسٹور کر سکیں اور وہ کچھ یوں تھا کہ اگر آپ جیسنسی میٹرکس لیں تو اس میں یاد ہے جہاں جہاں ایج تھا وہاں پہ ہم میٹرکس میں ون ڈالتے تھے اور جہاں پہ ایج نہیں ہے وہاں پہ ہم 0 ڈال دیتے تھے یہاں پہ سمپلی آپ یہ کریں کہ جہاں پہ ایج ہے وہاں پہ 1 کی بجائے اس کا ویٹ ڈال دیں یہ ویٹ جو ہے چاہے انٹرجر ہو چاہے فلوٹنگ پوائنٹ نمبر ہو اس سے آپ کوئی فرق نہیں پڑتا میٹرکس جو ہے اس میں یقیناً یہ صلاحیت ہے دوسرا جو ایڈجیسنسی لسٹ والا معاملہ ہے وہاں پہ ہم ہر ورٹس کے ساتھ ایک لنک لسٹ بناتے تھے اور ہر نوڈ جو تھا لنک لسٹ کا وہ اس ایج کو ریپرزینٹ کرتا تھا جو کہ اس نوڈ وی سے کنیکٹڈ ہیں یعنی کہ وی ایڈجسن یو وی جو ورٹسیز ہیں وہ آپ یہ کریں کہ نوڈس جو ہیں اس لسٹ کے اس لنک لسٹ کے ان میں یہ ویٹس جو ہیں وہ بھی ڈال لیں آپ نے لنک لسٹ جب ڈیٹا سٹرکچر کیا تھا تو اس میں یہ آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح لنک لسٹ کے جو نوٹس ہیں اس میں آپ ڈیٹا رکھتے ہیں اور وہ ڈیٹا بے شک چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس سے کوئی خاص دقت نہیں ہوتی تو بات یہ بنی کہ ویٹڈ گراف ہونے کی بنا پہ ہمیں کوئی خاص ایڈیشنل کاروائی کرنے کی اتنی ضرورت نہیں جہاں تک ریپریزینٹیشن کا تعلق ہے ہماری وہ دونوں ریپرزینٹیشن ایڈجسٹنسی میٹرکس اور دونوں جو ہیں وہ اس صورت میں بھی کام کریں گی اب اس میں چونکہ یہ منیمائزیشن کی بات ہے کہ اسپینگ ٹری تو ڈھونڈو البتہ منیمم ڈھونڈو تو یہ جو منیمائزیشن کا جو کرائٹیریا ہے اب آئیے اس کو ہم ڈیفائن کریں وی ڈیفائن the کاسٹ آف اے اسپینگ ٹری تھری ٹو بی the سم of دا کاسٹ آف ایچز دا اسپیننگ ٹری اور اس کا یہ ایکسپریشن کے ڈبلو ٹی از دا سم آف ڈبلو فار ایچ اور یہ جو یو وی ہے یہ ہیں تو گراف کے البتہ یہ اس ٹری میں بھی شامل ہوں گے جس کی بنا پہ دیکھیے سمیشن کے نیچے جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ یو وی جو ہے یہ اس ٹری کے ممبرس ہیں تو یہ جو ٹری بنے گا جو بھی ہم ایلگریدم استعمال کریں گے اس کی بنا پہ جو ٹری بنے گا اس میں تمام ایجز جو چنے گئے ہیں ان کی ان کے ویٹس کو ہم سم کریں گے اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ایسا ٹی بنے جس میں کہ یہ ڈبلو ٹی جو ہے یہ منیمم ہو جائے جہاں تک یہ اسپیننگ ٹری کا تعلق ہے اس کے لیے ہم ایلگردمس تو بنائیں گے لیکن اس الگوریتم میں ہم یہ ایڈیشنل فیچر ڈالیں گے کہ وہ ٹری بنے یا جو چوائس ہے ہمارے پاس ٹریز کی اس میں سے ہم اس ٹری کو بنائیں گے جس کا جو ٹی والی جو ویلو ہے سب سے کم ہوگی آئیے میں پہلے مثال سے آپ کو یہ منیمم سپیننگ ٹری یا سپیننگ ٹری جو ہے یہ بتا دوں اور اس کے بعد پھر ہم ایلگر کاروائی جو ہے اس کی جانب چلیں گے اس تصویری خاکے میں میں نے ایک گراف دکھایا ہے جس میں A, B, C, D, E, F اور G نوٹس ہیں انڈریکٹڈ گراف ہے اور اس میں یہ ایجز ہیں ہر ایج کے ساتھ آپ ایک نمبر دیکھ رہے ہیں جو کہ اس کا ویٹ ہے یہ ویٹ کیا ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ کوئی کاسٹ ہو سکتی ہے یہ لینتھ ہو سکتی ہے یہ ٹائم ہو سکتا ہے یعنی کہ وہ پرابلم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان نمبرس کا مطلب کیا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایک ٹری بنانا ہے جو کہ اس گراف کو اسپین کرتا ہے یہ ڈی ایف ایس اور بی ایف ایس میں بھی یہی بات تھی اور یاد رہے کہ وہاں پہ بھی ہم نے ٹری کی کاروائی جو تھی وہ کسی نوڈ سے شروع کی تھی یہاں پہ میں نے یہ تھک ایجز کے ذریعے ایک ٹری بنایا ہے جو کہ ایک لحاظ سے دیکھیں تو آپ دیکھ کے کہہ نہیں سکتے کہ اس کی روٹ یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے البتہ یہ کہ وہ ایک ٹری ہے کیونکہ اس کے اندر وہ منیمم نمبر آف ایجز ہیں جس کی بنا پہ تمام ورٹیسیز جو ہیں ان کو میں وزٹ کرتا ہوں اب جیسے بھی یہ ٹری بنا ہے اس میں جو ایجز شامل ہیں ان کی کاسٹ کو اگر آپ ایڈ کریں یعنی کہ 4 9+ 2 10 6 2 تو یہ ٹوٹل کاسٹ جو ہے وہ 33 بنتی ہے اب کیا یہ کاسٹ جو ہے یہ منیمم ہے میرے پاس اصل میں ایجز کے حساب سے کافی چوائس ہے تو اگر میں چاہوں تو میں اور ٹریز بھی بنا سکتا ہوں اور اگر میں وہ ٹری بناتا ہوں تو اس سے یہ کاسٹ جو ہے وہ کم یا زیادہ ہو جائے گی آئیے اب ایک ٹری دیکھتے ہیں جس میں یہ کاسٹ جو ہے وہ کم ہو گئی یہاں پہ اب گراف وہی ہے البتہ جو چوائس آف ایجز ہیں وہ میں نے اب چینج کر دی لیکن یہ دیکھیے یہ جو تھک ایجز میں نے چنے ہیں یہ تمام ورٹسیز کو ٹچ کر رہے ہیں یعنی کہ یہ ٹری جو ہے یہ گراف کو اسپین کر رہا ہے اسپینگ کا مطلب یہ ہے کہ ٹری جو ہے وہ تمام ورٹسیز کو ٹچ کرتا ہے اس میں اگر آپ کاسٹ کو ایڈ کریں 4 پلس 2 plus 1+ plus 2 plus 5 تو یہ بنتی ہے 22 اسی طرح یہ دوسرا ایک ٹری جو میں نے ڈھونڈا اس کی کاسٹ تو ٹوئنٹی ٹو ہوئی لیکن ابھی بھی میرے پاس اور چوائسز ہیں میں ابھی بکیا ایجز جو ہیں ان کو بھی چن سکتا ہوں اور فرض کرے میں ایک اور جو سیٹ اف ایجز ہیں ان کو چنتا ہوں اس سے اب یہ ٹری بنتا ہے اس کی کاسٹ جو ہے وہ ٹوینٹی ٹو ہے اس ٹری کے حوالے سے یہ باتیں نوٹ کیجئے کہ یہ اس میں جو ایجز ہیں یا اسٹری کے جو ایجز ہیں وہ گراف کے ایجز ہیں دوسری یہ بات کہ یہ تمام ورڈ کو ٹچ کر رہا ہے البتہ تیسری یہ بات کہ اس کی روٹ کیا ہے ایک لحاظ سے جب ہم نے بائنری ٹریز کی بات کی تھی یا ٹریز کی ان جنرل بات کی تھی تو وہاں پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ اس کی روٹ ہے وہاں پہ روٹ کو رکھنے کا ایک مقصد تھا البتہ یہاں پہ اصل میں روٹ جو ہے اس کی اہمیت وہ نہیں جو کہ ہم پہلے ٹریز میں دیکھتے آئے ہیں اس کی بنا پہ ایسے ٹریز جس میں روٹ جو ہے وہ کلیئرلی ڈیفائن نہیں اس کو کہا جاتا ہے فری ٹری یعنی کہ روٹ کے حوالے سے کسی کو بھی آپ ایز روٹ چن لیں البتہ اس کی شکل جو ہے وہ ٹری ہی رہے گی جو بات اس دفعہ آپ نے یا ان مثالوں میں دیکھ کے جو جانچنی ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح میں نے مختلف ایجز کو چن کے جو ٹریز بنائے ان کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ چینج ہو رہی تھی اور یہ میں نے دیکھا یا میں نے آپ کو دکھا دیا کہ اس مثال میں جو منیمم اسپیننگ ٹریز بنتے ہیں ایک نہیں اصل میں دو یا دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ان کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے وہ 22 ٹو ہے اور 22 ٹو سے یہ اصل میں کم نہیں ہو سکتی اب جہاں تک ان ٹریز کا معاملہ ہے اگر ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں پہلے یہ ٹریز جو ہیں یہ کیسے بناؤں اور پھر ان میں سے وہ جو منیمم سپیننگ ٹری ہے اس کو کیسے چنوں جہاں تک چنائی کی بات ہے وہ تو اس طرح ہے کہ میں ٹریز اگر بنتے جا رہے ہیں تو ان کی کاسٹ میں کمپیوٹ کرتا ہوں اور ان میں سے جو فی الحال منیمم مجھے ملتا ہے میں اسی کو کہتا ہوں کہ یہ ابھی تک منیمم ہے اگر کوئی اس سے بہتر ہے تو ٹھیک ہے وہ بات کی بات لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں بہت سارے ٹریز بنانے شروع کر دیے تو لگتا ہے کہ یہ الگریدم تو پھر وہی کوئی ایکسپنینشل ٹائپ نیومریشن یا پرومٹیشن والی بات بن جائے گی ہم ایسا نہیں چاہتے کہ تمام پاسبل ٹریز جو ہیں ان کو پہلے بنائیں ان کی کاسٹ نکالیں اور ان میں سے پھر جو منیمم ہے اس کو چنیں بلکہ ہماری خواہش یہ ہوگی کہ ایسا الگردم ہو جو کہ شروع سے ہی کاروائی ایسی کرے کہ جب وہ ایلگردم ختم ہو تو ہمارے پاس ان میں سے ایک منیمم سپیننگ ٹری جو ہے وہ سامنے آ جائے کیونکہ میں نے کہا ہے کہ چانسز ہیں کہ ایک ہی گراف میں ملٹیپل اسپیننگ ٹریز ہوں تو آئیے اب انگریدمس کی طرف چلتے ہیں البتہ اس سے پہلے ہمیں کچھ مواد کٹھا کرنا پڑے گا جس میں کچھ باتیں ان ٹریز کے بارے میں ہوں گی اور پھر وہ کاروائی یا وہ ریزنگ جس کی بنا پہ ہم یہ الگردم ڈیولپ کریں گے یا پریزنٹ کریں گے وہ دو ایلگریدمس کرسکال آپ پہلے دیکھ چکے ہیں لیکن جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا ہم پہلے وہ جواز پیش کریں گے جس کی بنا پہ ہم کہیں گے کہ یہ الگردمس جو ہیں یہ صحیح کام کرتے ہیں اور ان سے جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے وہ واقعی منیمم اسپینگ ٹری ہے اور یہ بھی کہ آپ کو ان ایلگریدمس میں یہ نہیں نظر آئے گا کہ بہت سارے ٹریز بن رہے ہیں اور ان میں سے پھر کسی ایک کو چنا جا رہا ہے بلکہ آپ دیکھیں گے کہ وہ پہلی ہی ٹرائی میں جو ٹری بنائے گا وہ منیمم ہوگا وی ول پردمس Kruskal and Prims for computing MST. Recall that a greedy algorithm is one that builds a solution by repeatedly selecting the cheapest among all options at each stage. Once the choice is made, it is never undone. Achha, ab yaha pe ek mazahdar baat. Greedy algorithms hum misal ke torpe dekhe te, hum greedy strategy bhi dekhi thi. یہ جو دو ایلگردمس ہم ڈسکس کریں گے یہ اصل میں گریڈی اسٹریٹجی استعمال کریں گے اور آپ کو یاد ہوگا کہ گریڈی اسٹریٹجی میں ہم نے یہ کیا تھا کہ ہر اسٹیج پہ جو بھی ہم اسٹیج ملتی تھی وہاں پہ ہم ایک لوکل ڈیسیجن لیتے تھے جو کہ ہمیں سب سے بہتر لگتا تھا اور تھنکنگ یہ تھی کہ اگر میں ہر سٹیپ پہ لوکل انوائرمنٹ میں ایک اچھا یا آپٹیمل ڈیسیزن یا چوائس لوں تو اس سے جو گلوبل سلوشن ہوگی وہ میرے لیے آپٹیم نکلے گی دوسری یہ بات کہ جو چوائس میں کر لیتا ہوں اور آگے جا کے اس کے نتیجے میں جو بھی کاروائی ہوتی ہے جو بھی صورت حال بنتی ہے وہ بنتی ہے یہ نہیں کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ اوہو یہاں پہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں اب بیک ٹریک کرتا ہوں اور کوئی اور چوائس لیتا ہوں گریڈی الگریدمس میں ایسی بات نہیں تھی ڈائنامک پروگرامنگ میں البتہ ایسی بات تھی کہ وہاں پہ ہم نے یہ تو نہیں کیا تھا کہ یہ چوائس رہنے دو یا اس کو, کو سلیکٹ کر لو وہاں پہ ہم نے تمام پوسیبل چوائسز تھیں ان کو کمپیوٹ کیا تھا البتہ کمپیوٹیشن کو ہم نے ذرا مینمائز کیا تھا کہ ہمارے پاس اگر بہت ساری چوائسیز جو ہیں ان کو ہم نے کمپیوٹ کرنا ہے اور خاص طور پہ کمپیوٹ کرنا ہے تو جو اس میں ریپٹیشن ہے یا ریپیریٹو ورک ہے وہ ہم نہیں کریں گے گریڈی الگ جو ہے اس میں ایک لحاظ سے ہر اسٹیپ پہ ایک ہی چوائس ہوتی ہے جو کہ لوکلی آپٹیم ہوتی ہے اور ہم پھر پرو کرتے ہیں کہ ان لوکل آپٹیمل چوائسز کی بنا پہ جو گلوبل سولوشن ہے وہ بھی آپٹیمل ہے تو یہ دو الگردمس جو ہیں یہ اصل میں گریڈی الگردمس ہیں اور اس بنا پہ یہ کافی تیز بھی ہیں۔ اور دوسری یہ بات جو میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے کہ ملٹیپل ٹریز جو ہیں وہ بنائیں گے جیسے کہ ہم کوئی ڈائنامک پروگرامنگ الگردم کر رہے ہیں مے بھی کوئی بروٹ فورس ایلگردم کر رہے ہیں جس میں تمام پاسبل ٹریز ہم نے بنائے اور ان میں سے جو سب سے بہتر ہے اس کو چنا نہیں ہم ایک ہی جو ایلگردم ہے اس کو لے کے ایک ہی ٹری بنائیں گے اور اس میں ہر اسٹیپ پہ کچھ ایسی بات کریں گے کہ جو چوائس ہوگی ہماری ایجز کی وہ پہلی دفعہ ہی صحیح ہوگی اور اس کی بنا پہ جو آخر میں ٹری بنے گا وہ منیمم ہوگا اب جیسے گریڈی الگریدمس میں ہوا تھا کہ ہمیں وہاں پہ اس چیز کا ثبوت پیش کرنا پڑا تھا کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ جو لوکل آپٹمل چوائسز ہیں اس کی بنا پہ گلوبل آپٹمل سولوشن آپ کو مل گئی یہ آپ کو ثبوت پیش کرنا ہے یہ پروف پیش کرنا ہے ورنہ تو یہ ایک قسم کا گیس ورک ہے دوسرے کو کنوینس آپ نہیں کر سکتے کہ ایسے کرو شاید یا خوش قسمتی ہوگی کہ تمہیں یہ نتیجہ مل جائے گا ہم قسمت پہ یہ چیزیں نہیں چھوڑ سکتے ہم نے یہ ریگولسلی شو کرنا ہے اب اس چیز کے لیے کہ یہ چونکہ گریڈی ایلگردمس ہیں اس کے لیے ہمیں وہ جواز بنانا ہے آئیے آپ وہ کاروائی شروع کرتے ہیں اور پھر ایونچلی ہم انگریدمس کو دیکھیں گے کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں اس گریڈی اسٹریٹجی کی مدد سے بفور پرزینٹنگ دا ٹو ایلگر لیٹر ریویو فیکٹس اباؤٹ فری ٹریز یہ دیکھیے میں نے جو ابھی آپ کو سپیننگ ٹریز دکھائے تھے ان کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ چونکہ اس میں کوئی روٹ ہے سچ نہیں ٹری یہ ضرور ہیں تو اس بنا پہ ان کو فری ٹریز کہا جاتا ہے ا فری ٹری ود n ورز اور کنسٹنگ آف n ورڈسیز ہیز ایگزیکٹلی n مائنس ایجز اب یہ لازمی بات ہے یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ اس میں n مائنس ون ایجز ہی ہوں گے ورنہ تو وہ گراف بن جائے گا دیر ایکزٹ ا یونیک پیس بٹوین اینی ٹو ورڈسیز آف ا فری ٹری اب چونکہ یہ تمام ورٹسیز جو وہ کنیکٹ کرتا ہے تو چونکہ یہ ٹری ہے تو ایک ہی رستہ ہے دو ایجز کے درمیان میں یہ نہیں کہ ایک ایج سے دوسرے ایج آپ دو رستوں سے جا سکتے ہیں اور اس کی بنا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ٹری ہے ایڈنگ اینی ایج ٹو a فری ٹری کریٹس a یونیک سائیکل بریکنگ اینی ایج on دس سائیکل رسٹور دا فری ہمارا جو سپیننگ ٹری بنے گا وہ بھی اصل میں ایک فری ٹری ہوگا اس میں آپ دیکھیں گے کہ کسی نوڈ کا یا کسی ورٹکس کا روٹ ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں اس ٹری کی جو پراپرٹیز ہیں یہ ہمیں اس لیے درکار ہیں کہ ان پراپرٹیز کی بنا پہ ہی ہم وہ گریڈی اسٹریٹجی بنائیں گے اور اس میں سے اصل میں جو ایک امپورٹنٹ فیکٹ ہے وہ یہ ہے فری ٹری اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں اگزیکٹلی n-1 ون ایجز ہوں گے اگر اس میں n ورٹسیز ہیں یا اگر گراف میں v ورٹیسیز ہیں تو اس میں v-1 ون ایجز ہوں گے اب اس ٹری میں اگر آپ ایک اور ایج ایڈ کریں تو اس کے نتیجے میں صرف یہ نہیں کہ وہ گراف بن جائے گا بلکہ اس میں سائیکلز آ جائیں گے یہ جو سائیکل آنے والی بات ہے یہ وہ کنڈیشن ہے جس کو ہم اوائڈ کریں گے ایکچولی اور اس اوائڈنس کی بنا پہ ہمارے پاس وہ گریڈی اسٹریٹجی بنے گی جس کی بنا پہ پھر یہ کروس کال اور پرمز الگردمس جو ہیں وہ کام کرتے ہیں آج کے لیکچر کا چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو میں یہ جو ابھی کاروائی یہ جواز والی ہے آج تو نہیں کرتا یہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ مکمل کریں گے جیسا کہ میں نے ارض کیا یہ دو ایلگردمس آپ پہلے دیکھ چکے ہیں اب آپ کتاب میں جو ہماری الگریدمس کی کتاب میں اس میں ان ایلگردمس کو دیکھیے اور اس کے پیچھے یہ جو گریڈی اسٹریٹجی ہے اس کا جائزہ لینا شروع کیجئے یہ گفتگو انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ جاری رکھیں گے تب تک خدا حافظ